الہامی علم کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے انسان کی ہدایت کا انتظام کیا پیغمبروں پر وہی آتی تھی اور پھر وہ لوگوں کو اس علم سے واقف کراتے تھے پیغمبرانہ رہنمائی کی ضرورت کیوں ہے اس کا جواب قرآن میں ان الفاظ میں دیا گیا تھا وہ یس الون کا خل روح من امر ربی وما اوتی تم من العلم اللہ خلیلا صورت نمبر سترہ آیت پچاسی یعنی اور وہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں کہو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے اس آیت میں روح سے مراد وہی ہے اس آیت میں وہی کی ضرورت پر یہ دلیل دی گئی ہے کہ انسان کو تھوڑا علم دیا گیا ہے وہ خود سے اپنی ہدایت کو دریافت نہیں کر سکتا اس لیے وہی کے ذریعے اس کو ہدایت نامہ بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ کامل رہنمائی کی روشنی میں دنیا میں اپنی زندگی گزار سکے قرآن کا یہ بیان بظاہر صرف ایک بیان یعنی سٹیٹمنٹ ہے اس بیان کی عقلی تفسیر نزول قرآن کے وقت موجود نہ تھی بات کو جب سائنس کا علم وجود میں آیا اور زندگی اور کائنات کے بارے میں سائنسی مطالعہ شروع ہوا تو ابتدان انسان نے سمجھا کہ اب ہمیں پیغمبرانہ ہدایت کی ضرورت نہیں اب انسان خود اپنے علوم کے ذریعے اپنے لیے کامل رہنمائی کو دریافت کر سکتا ہے یہی وہ ذہن تھا جس کے تحت برٹش فلسفی جولین ہیکسوے نے ایک کتاب لکھی جس کا ٹائٹل یہ تھا مین سٹینڈز الون پبلشڈ ان نائنٹین فورٹی مگر کئی سو سال کی تحقیق کے بعد خود سائنس دانوں نے یہ اعتراف کیا کہ سائنس کے ذریعے انسان کے لیے کامل ہدایت نامہ دریافت نہیں کیا جا سکتا اس سلسلے میں مدرجہ زائل کتاب کا مطالعہ کافی ہوگا دا لمیٹیشن آف سائنس بائی جے ڈبلو این سلیون پبلش ان اس کتاب میں مصنف نے تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ سائنس کی محدودگیت کیا ہے سائنس سچائی کا صرف جزوی علم دے سکتی ہے سائنس gives us but a partial knowledge of reality اس تجربے کے بعد اب انسان مجبور ہے کہ وہ پیغمبر کی اہمیت کو تسلیم کرے اور یہ مانے کہ اس معاملے میں پیغمبر کے سوا اس کے پاس کوئی اور بدل نہیں ہے